بس اللہ و رحمۃ اللہ صحمحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متبر سکن مسئلہ موجود تمام خواہران اور باقی سامعین کو بھی عرض کرتے ہیں ہمارے فکلا ہوتا سلسلہ دس بابو سوم درد نمبر نو اور پیش نمبر ایک سو اکیس سے شروع ہوتا ہے اس کا آخری پیراگراف ہے اس میں روزے کی مختلف مسائل کے بارے میں گفتگو فرما ہیں کل کے حدمر میں آپ لوگوں نے مریض کے بارے میں حکم بیان ہوا کہ اگر اس کی بیماری جو ہے ہمیشہ کی بیماری رہنے والی بیماری ہے مزمن ہے اور اس کے اندر جو ہے پانی کی رتوبت زیادہ وجہ سے یا ٹھنڈک کی وجہ سے ہے اور وہ جوانوں میں سے نہ ہو زمان ٹھنڈے موسم ہو ٹھنڈی جگہ ہو اور وہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے اور اگر موسم اس کے برعکس ہو ہاں جی حالات برعکس تو مثلاً گرمی کا موسم ہے یا اس کے اندر جیسے یعنی اس کی بیماری جسم کے اندر گرمش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے بخار کی وجہ سے ہے یا جسم کے اندر خشکی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے یا موسم گرم ہے گرم علاقوں میں ہے اور وہ جوان ہے تو نے فرمایا لا یوز اللہ حسوم البتہ اس کے لیے روزہ رہنا کیسے صورت میں جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے ولاسامہ آسا اگر انہوں نے زیادہ مومن بننے کی کوشش کر کے روزہ رکھا خود کی صحت کو خراب کر کے تو اللہ نے فرمایا یہ تو گناہ ہے آسا ہے تو اس کے لیے گناہ ہے ثواب کے بدلے میں تو لہٰذا جو ہے ہمیں دین کو سمجھ کر دین کی تابیداری کرتے ہوئے دین پر عمل کرنا چاہیے زندگرہ کہیں سا نہ اور روزہ بھی رکھیں اور ہم گناہ بھی ہو جائیں اور ہمارا روزہ روزہ اللہ کی نظر میں نہ ہو جائے اس کے بعد آج کے درس میں بچوں کے بارے میں فرماتے ہیں ولا یہ جزو جائش نے امام باپ کے لئے یوں مرا سبی یہ کہ حکم کیا جائے روزہ رہنے کا اس بچے کو الباعد من البلوغ جو ابھی بلوغت سے بہت دور ہے ہیں مثلاً ابھی بلوغت سے مثلا لڑکوں میں ابھی نو دس سال ہے مثلا تو سم تیرہ چودہ سال ہو گیا تو بلوغت کے قریب ہے نو دس سال میں بلوغت سے دور ہے اور لڑکیوں میں چھ سات سال ہے جو نو سال میں وہ لڑکی بالغ ہونے کے چانس ہے لہٰذا چھ سات سال ہے تو بلوغت سے کافی دور ہے یا جسمانی طور بہت کمزور ہو ہاں جی تو ایسی صورت میں جو ہے جائے سے نہیں حکم کرنا ماں باپ کو اور باعید علم اس بچے کو جو دور ہے بلوغت سے بصوں میں روزہ رہنے کا جو بچہ بلوغت سے ابھی دور ہے تو اس کو روزہ رہنے کا حکم کرنا نہ رکھنے پہ اس کو ڈان ڈبر کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کا بھی مقرف نہیں بنایا اللہ نے جب مغرف نہیں بنایا تو ہم بھی اس کو مغلف نہیں بنا سکتے اور اس پر سختی نہیں کر سکتے غالا وارو البتہ نزدیک ہوئے بلوگ اس کا سن بلغت عمر آ چکے ہیں یا زیادہ جسمانی طور پر طاقتور ہونے سے بلغت قریب ہو چکے ہیں وہ ہوا قوین اور وہ بچہ جسمانی طور پر بھی طاقتور ہے قوی ہے پھر بدن ہے جسمانی طور پر اس کے جسم بھی قوی جسمانی طور پر صحت مند بچہ ہے ولایام و کثیر اور دن بھی موسم سرما کے دن ہے چھوٹے چھوٹے دن ہیں دن بھی چھوٹے ہیں اور اور ٹھنڈی ہے دن بھی ٹھنڈی ہے آنجیں اور دن چھوٹی بھی ہے ٹھنڈی بھی ہے موسم بھی ٹھنڈ ہے جگہ ٹھنڈ ہے تو اسی صورتوں میں یجود جائے سے جائز ماں باپ کے لیے یوں ہمارا یہ کی بچے کو حکم کیا جائے بصوں میں روزہ رکھنے کا روزہ رہنے کے اس کو حکم کریں اگر وہ بلوغت کے قریب ہے موسم ٹھنڈ ابھی بالغ ہوا نہیں بالغ ہونے کے بعد تو واجب ہو جاتا ہے اس پھر تو حکم بھی کر سکتے ہیں ڈال بھی سکتے ہیں اور بلکہ یہ ثوف ہے اگر روزہ نہ رکھیں بچوں خدا نہ حاصل لیکن ابھی بلوغت سے دور ہے اور ابھی یہاں پر کہ بلوغت کے قریب ہے ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اسے سے فرماتے ہیں اگر دن چھوٹے ہیں موسم ٹھنڈ ہے تو ماں باپ کے لیے جائز ہیں یو مرا بصوں میں بچے کو روزہ رہنے کا حکم کریں مرتن مر مرتن یعنی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے مولاج یعنی ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑ ایک دن نہ رکھیں ایک دن روزہ رکھیں ایک دن چھوڑیں یا دو تین دن روزہ رکھیں, دن دن روزہ رکھیں پھر افطار کریں اس طرح جو ہے اس کو سہولت دیتے ہوئے اس کے روزے کی عادت ڈالیں روزے کے عادت ڈالنے کے لیے اس کو چند دن روزہ رکھوائیں یا ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھوائیں جیسے اس کی صحت اجازت دیتا ہے اس کے شوق دیکھ کر جو ہے ہم بہت سے بچے روزہ رہنے کا شوق رکھتے ہیں اور اگر اس کی صحت اجازت دیتے ہیں تو اس کو رہنے دے اس کے ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے ماں باپ کو بھی ثواب مل جاتا ہے اور ہاں جی اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ہم حکم نہیں کہہ سکتے جگہ نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک بالغ نہ ہو اس کے بعد خواتین کا خاص طور پر ہیں آپ لوگوں کو خیال رکھنے والے مسئلہ ہے فرماتے ہیں وہ خاتون جو کہ حاملہ ہے بلحامل ہو اور وہ خاتون جو بچے کو دودھ دیتی ہے ہاں جی اور ماہ رمضان آ جاتی ہے اور وہ خاتون حاملہ ہیں ہاں جی اور یا جو ہے دودھ دیتی ہے اور ان دونوں کو لوحا ہوتا اور ان دونوں کو خوف ہو جائے الجن حاملہ عورت کو پیٹ کے بچے کے بارے میں ہوٹ ہو جائے ہو ہو جائے کہ اگر میں روزہ رکھوں تو وہ بچہ جو ہے کمزور ہو کے اس کے صحت خراب ہونے کے امکان ہے ڈاکٹر بولتا ہے اب روزہ نہ رکھیں بچہ کمزور ہے چھوٹا ہے اس طرح وہ اگر ڈراتے ہیں ہاں جی اور یہاں خود بھی محسوس کرتی ہیں تو اس صورت میں جو ہیں خواتین تو فرمایا اگر عورت کو ہاں جی حاملہ عورت کو خوف ہو الجنین پیر کے بچے پر مراد وہ بچے جو دودھ پیدا ماں کے بچہ ہے وہ یعنی دودھ دینے والے ماں کا اپنے بچے کے صحت کے بارے میں خوف ہے کیونکہ بہت سے بچے سوائے وہ ابھی چھوٹا بھی ہیں اور ماں کے دودھ کے علاوہ اگر کوئی اور متبادل دودھ وغیرہ غذا وغیرہ وہ نہیں کھاتا ہاں بچہ ابھی چھوٹا بھی ہے تو اس کے بارے میں خوف ہو یعنی حاملہ عورت کو جو ہے جنین کے ماں پیٹ کے بچے کے بارے میں خوف ہے اس کے صحت بگڑنے کا اور دودھ پیتا دلانے والے ماں کو چھوٹے بچے کے صحت کے بارے میں خوف ہے تو اسی صورت میں اور رمضان ممالک آ گئی تو جو الحمد تو جائز ہے ان دونوں خاتون کے لیے اس حاملہ اور دودھ دلانے والے خاتون کے لیے جائز سے الفطار ہو یعنی وہ عاجب نے کہا ان دونوں کے لیے جائز سے وہ روزہ افطار کریں اور تاخیر اس میں اور روزے کو پھر موخر کریں کب تک کے لئے علا انکزائے مدت الخوف ختم ہونے تک خوف کی مدت خوف کی مدت ختم ہونے تک یا مثلا رمضان میں کچھ دن زیادہ گرمی ہو گیا تو گرمی کے دنوں میں خوف ہو گیا ہاں تو ان دنوں میں روزہ نہ افطار کر لیں بچے پر ماں پر بچے پر خوف ہو یا دور پیتا بچے پر یا پیٹ کے بچے پر خوف ہو یا مثلا جیسے کچھ دنوں تک موسم گرم سرد راہتا زیادہ خوف رہا تو وہ مثلاً نہ آپ خود کے ایمان سے موقف ہے یا پیٹ کے بچے کے لیے خوف ہو یا اس دودھ پیتا بچے کے لیے صحت کے حوالے سے خوف ہو تو جب تک وہ مدت خوف کی مدت ختم نہ ہو جائے رمضان رمضان کے بعد بھی وہ اس کو تاخیر کرے روزہ رہنے کو ہاں جی تو حرماتیں تاخیر اس روزے کو تاخیر کریں الاؤ انکزا ختم ہونے تب مدت خوف خوف کی مدت اب جو یہ خوف کی مدت ختم ہو جائے چاہ سے فرماتے ان دونوں خواتین کو بلا تاخیر پھر اس کو روزہ قضا پورا کرنا ضروری ہے اگر رمضان میں مثلاً دس دن تک اس کے لیے خوف تھا اس کے بعد خوف نہیں اس کو پھر روزہ رکھنا واجب ہے ہاں جی نہیں رکھیں گے تو آگے اس کے لیے فطرہ فدیہ دینے کا حکم بیان فرمایا یا رمضان تو نہیں رکھ سکا ایک دو مہینے کے بعد روزہ آپ رکھ سکتے ہیں آپ خوف ٹل گیا دونوں بچے کے لیے کے بچے اور دودھ بچے کے لیے پھر اس کو فوراً جہاں سے خوف کا احساس ختم ہو گیا وہیں سے روزے کے قضا کو پورا کرنا ہے اب اس میں جو ہے سردی کا انتظار نہیں کرنا ہے سردی کا کی انتظار کیا تو اس کو فضیا دینے کا حکم کر رہے ہیں والا و تقاع ان دونوں خواتین نے دودھ دینے والے اور بچے اور اور اس حاملہ خاتون دونوں خوف ختم ہونے کے باوجود سستی کریں ما دفعے جب کہ دفع ہو چکا ہے ٹل چکی ہے مایو خوف میں جس چیز کا انہیں خوف تھا میںر ذر کا ان دونوں بچوں کو تو اسی صورت میں خوف ٹالنے کے باوجود بھی اگر روزہ قضا کرنے میں وہ تاخیر کریں تو بھیا بغی تو ان کو اچھا ہے انتما یہ کہ یہ دونوں کھانا کھلائیں مسکینوں کو لیکول لیومن ہر دن کے بدلے تغزیانی جو آپ قضا کرتے ہیں آپ کو جتنے دن, دن قضا ہو گیا اس دن کے ہر دن کے بدلے میں بھی مجھ دمن ایک مجھ کھانا تاریبا تین پاؤ بن جاتا ہے اور آج کل دم وہ ہر روز کا جو ہے کم از کم فدیہ دے دے کسی مسکین کو غریب کو ہاں بھی تام ایک متخانہ مسکین کسی مسکین کو دے دے یہ اس وقت ان پر ان کو چاہیے مسکین کو کھانا دے دیں ان کا نتا اگر یہ دونوں ہاتھوں صاحب حیثیت ہے مال ان کے پاس گنجائش ہے تو اور تحت مشرت نے یا خود مالدار ہے یا اس تحت مشرت مشرے نے دو یعنی ان کے میاں مالدار ہے یعنی مالدار کے ماتا ہیں یعنی ان کے میاں مالدار ہے ہاں تو پھر یہ دونوں ہاتھون یہ ہر روز کے بدلے میں جن میں خوف ٹل چکا تھا خوف ٹلنے کے باوجود اس نے قضا کرنے میں یا روزہ رکھنے میں رمضان میں سستی کر کے موقع سے فائدہ اٹھا کے روزہ کھا لیا تو اسی صورتوں میں یہ جو ہے ایک مسکین کو کھانا دے دیں ہر روز کے بدلے میں ہاں جی اور خود مالدار ہے یا اس کے میاں مالدار ہے وہ مال اوشر ہے البتہ اگر تاندست ہے تو لا پھر تو کوئی چیز پھر تو, تو مد دینا واجب نہیں ہے باقی روزے کا قضا تو ہر صورت میں ہے تو یہ خواتین جو جی اس مسئلے کا آپ لوگ سمجھ کے رکھیں جو ہے ادھر سے بچے کے ساتھ کا خیال رکھنے کا بھی حکم ہے جب وہ خطرہ ٹل گیا تو فوری طور پر آپ کو قضا رہنے کا حکم ہے قضا رہنے میں تاخیر نہ کریں سردی کے موسم کا انتظار نہ کریں رمضان کے اندر بھی اگر آپ کو جن دن خوف تھا اتنے دن آپ خوف کھا سکتے ہیں افطار کر سکتے ہیں اس کو باقی بعد میں رکھ سکتے ہیں جہاں سے خوف ٹل گیا بل ایک دن کا بھی ہو وہ آپ روزہ رکھنا چاہیے آگے فرماتے ہیں ون ہاٮٔ ون اور مہنہ میں تکلیف میں موجود خاتون اور نفاذ والے خاتون جو انہوں نے نفاذ کے چالیس دن کے اندر موجود ہے ہاں نفاظ میں ولادت کے عیام میں ہیں تو ان دونوں خاتون کے لیے لا جزو الحمہ اسی حالت میں اسی ناپاکی کے حالت میں جائز نہیں ان دونوں کے لیے آج روزہ رہنا ہاں حالت میں روزہ رہنا جائش نے ہیں فیضا لہٰذا یہ دونوں جب پاک ہو جائیں فیضات تحرت جب یہ دونوں پاک ہو جائیں وہ ضبل قضا پھر بعد میں قضا واجف ہے تو نے روزہ ان کا رہ گیا وہ بعد میں قضا کریں گے یہ دونوں ہاتھن اسی دنوں میں جب وہ نماز نہیں پڑتی ہے تو ان دنوں میں روزہ بھی رکھنا جائش نے ہے ان دنوں میں نماز پڑھنے نے ہیں ان دنوں میں روزہ رہنا بھی سے خواتین کے لیے جائزے نہیں ہیں چونکہ پاک ہونا جو ہے روزہ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے اما روزہ واجب ہو جاتے ان کے گلے میں تو آ روزہ رمضان کا روزہ کیونکہ روزہ قضا ہے رمضان کا نماز قضا نہیں ہے ہاں جی میں نماز کا اللہ نے جو ہے معاف کیا ہے قضا نہیں ہے روزہ قضا لہذا روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہے جنہیں دن آپ نے شرع اوزر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے یہ بات ختم آگے مسافر کے بارے میں شاست فرماتے ہیں شاشید علیہ رحمہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر سفر جو ہے ہمارے لیے آرام دہ ہو تکلیف نہ ہو جیسے آج کل کے جہاز کے سفر کی طرح تو اس میں روزہ رکھنا بہتر ہے ہمارے لیے سفر میں ولو مسافت پورا ہو جاتا ہے دوسرے تار شرائط افتار افطار کرنے کا پورا ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے اگر سفر جو ہے آپ کے لیے بالکل آرام دہ جیسے جہاز کے سفر کی طرح تو کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے ہاں جی لیکن اگر پھر بھی اگر کسی نے کھا لیا سفر میں جائز ہو کے بول کر تو اس پر کفارہ نہیں ہے لیکن جو ہے یقیناً پسندیدہ کام نہیں ہے کیونکہ ہمارے شاست نے ہمیں جائز قرار دے دیا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں اندر بلکہ روزہ رہنے کو افسل قرار دیا اگر آپ کا سفر بالکل آرام دہ ہے تو اور اگر سفر میں تکلیف ہے تو روزہ کھانا بہتر ہے ہاں جی سفر مند عمل مسافر و مسافر جو کہ المت صف صفات وہ مسافر جو نماز قصر کرنے کے صفات متصف ہے لسلاد یعنی نماز کو مسفر قصر کرنے کا چار رکتی نمازوں کو دو رگتی پڑھنے اس کے لیے جائز ہے اس کے بعد آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے بابو سلاد میں کہ کم از کم جو ہے چھتر اس کی مسافت ہونے چاہیے چھتر اشارے آٹھ جو ہے ہاں جی مسافات ہونے چاہیے سفر واجب یا جائز مسافر ہونے ہونی چاہیے ہاں جی اس میں جو ہے اگر آپ نے وہاں پر رہنا ہے جدھر جا رہے ہیں کچھ دن تو آپ کا ایک طرف جو ہے یہ چھہتر کلو ہونا ضروری ہے اڑتالیس میل ہے پھیکے کی روشنی میں لیکن اگر آپ نے آج جا کے آج آنے زیادہ نہیں تھے جانا آنا دونوں ملا کے مسافت پورا ہوتا ہو تو آپ نماز کا کر سکتے ہیں تو فرماتے ہیں جی شانس کے لیے نماز قاصر کرنا جائز ہے اس کے لیے روزے کے بارے میں بھی اختیار ہیں وہ آرام ہو تو روزہ رہنا چاہیں رکھ سکتے ہیں کھانا چاہے کھا سکتے ہیں مدام مسافر بال المتصف بصفات القصر جو متصف ہے قصر کے صفات سے یہ صلاحتِ نماز کینی جس میں قصر کی شرائط پائے جاتی ہیں تو اس مسافر کو ہم محیر اس کا اختیار ہے بین نہ سوم روزہ رکھیں رمضان میں والے افطار یا افطار کریں وہ سوم و روزہ رکھنا اولا بہتر ہے لمنو شاعظ کے لیے لم یا سفر ہو نہ ہو اس کی سفر بالمشقت مشقت والی سفر نہ ہو اس کے سفر میں اس کسی کی مشقت تکلیف نہ ہو جیسے کمن کا نہ زمانے کے لیے ایسے, ایسے مثال دے رہے ہیں جیسے کہ وہ ہو وہ شاید راکھی سوار ہے وہ پیدل نہیں جا رہے ہیں کسی گھوڑا وغدہ مسخچر اونٹ وغیرہ پر سواری پہ جا رہے ہیں صحیح جسمانی طور پر صحیح بیمار نہیں ہے قوی این طاقتور کی حفاظت جسمانی طور پر منہ مالدار ہے راستے میں افتاری شاعری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے غیرمتظرین اور اس کے لئے روزہ رہنے کے سر میں کوئی ضرر نقصان نہیں ہے بنا ہر شدید گرمی کی وجہ سے ولا تشی پیاس کی وجہ سے اب وہ دل مناظر ہی چونکہ زمانے میں جو ہے سفر میں کچھ کچھ مساوتیں کرنے کے بعد لمبے لمبے سفر میں پرانی سفر میں ٹھہرنے کے جگہ منزل بنائے ہوئے تھے کچھ راستے میں مسافر خانہ میں وہاں ٹھہرنا ہوتا تھا تو اگر مسافر زیادہ دور ہے اس منزل سے دوسرے منزل تک ٹھہرنے کا زیادہ دور ہو کے روزہ اس کے لیے مشکل ہونے کا خوف نہ ہو تو ایسی صورتوں میں روزہ رکھنا بہتر ہے تو آج کل کے جہاز کے سفر تو ہاں جی اصلا سفر شمارنی ایئر کنڈیشن میں جاتا ہے اور وہاں اتر جاتا ہے ایک قدم بھی آپ کو ہلانا نہیں پڑتا لہٰذا جو ہے ایسے موقعوں پر روزہ رکھنا شاست کی خاتو کے مطابق بہتر ہے خرچہ عالم اسلام کی دوسرے بعض شرقوں میں روزہ رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے تو اردو کھانا پڑتا ہے ہمارے لئے اختیار ہے روزہ رکھنا چاہیں رکھیں کھانا چاہیں کھائیں اس لیے سرسے فرماتے ہیں اگر سفر آسان ہے تو رکھ سکتے وال افطار اور افطار کرنا اولا بہتر ہے کہ کے لیے لین مناقص منا, اس شاخل ہے جس کے لیے اس کی حالت جو ہے برآت سے پھر جمی تمام صورتوں میں اور بعض یا بعض صورتوں میں یعنی مساجی اس کے لیے تمام صورتوں میں یعنی وہ پیدل بھی جا رہے ہیں جسمانی طور پر کمزور بھی ہے بیمار بھی ہے غریب بھی ہے سفر سے گرمی سردی کا تکلیف بھی ہے یہ سب تکالیف اس کے لیے ہو تو بھی اس کو افطار کرنا بہتر ہے یا ان میں سے بعض چیزیں صحت سلامت سب کچھ شدید گرمی ہے پیاز بہت لگ رہا ہے مثلاً تو ایسی صورتوں میں بھی وہ اختیار کرنا بہتر ہے ہاں جی تو اللہ کی طرف سے آسانی پاس کے درجہ ہیں انہی کلمات کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں